کی تھی آ, مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کو مجبوری کی وجہ سے نماز میں ہلانے سے نماز میں کٹ کوئی فرق کوئی حرج نہیں آتا کوئی کمی کوتا نہیں آتی جیسا آپ نے جو مجبوری جان کی تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تکلیف ہے تو کھڑے ہو کر تقریر تاہمہ کہہ کے بعد میں بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو واقعی ایسی تکلیف ہے تو لیکن اگر وہ جیسا آپ نے فرمایا تھوڑے سے پاؤں ہلانے سے قیام آپ کر سکتے ہیں تو پھر ضرور قیام کریں چونکہ قیام فرض ہے تو پاؤں ہلانے سے تھوڑے بہت پاؤں ہلانے سے کوئی نماز میں فرض نہیں آتا بلکہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز تراوی پاتے پر تھے تو چونکہ آپ نے تین راتیں بہت لمبی تراوی پلائی پر اس وقت بھی اس کے بعد بھی صحابہ کہتے ہیں کہ جب پیپڑی جاتی تھی تھک جاتے تھے تو ہم اپنی اپنیوں پر ٹیک آتے تھے یا جو دیواروں کے قریب ہوتے تھے وہ دیواروں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے تو اس طریقے سے مجبوری کے وقت یہ ساری چیزیں جائز ہیں اگر آپ آؤں ہر دو منٹ کے بعد تھوڑا سا ہلا لیا کریں اور اس میں مجبوری کی وجہ سے تو آپ کی نماز میں قتل کوئی کوتا ہی کوئی کمی جو ہے نقص جو ہے وہ نہیں آئے گا آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہائی تشریف جی جناب السلام